الحمد للہ رب العالمین سلاط والسلام علیہ سعید المسلیم نبین محمد آلہ ومن تبعہم علی وصابی اجمائین امن طبی اما بعد کتاب الجہاد کے شروع میں ایک لمبی حدیث گزری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزے کے لیے جہاد کے لیے کوئی لشکر روانہ فرماتے تو ان کو حکم دیتے کہ سب سے پہلے ان کے اوپر اسلام پیش کرو اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تو ان کا حکم مسلمانوں کا حکم ہوتا اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پھر ان سے کہیے کہ وہ جزیہ دیں یعنی جس کو اپنی زبان میں ٹیکس کہہ لیں اور اگر اس پر بھی راضی نہیں ہوتے تو ایسی صورت میں پھر مقابلے کی دعوت دی جاتی میدان جنگ میں ان کو آنے کے لیے کہا جاتا ہے آج کا باب جزیہ اور ہدنا یعنی جزیہ اور صلح سے متعلق ہے عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقضح یعنی الجزیہ من مجوسی حجر راہ البخاری ریق فِي ان فل معتا ف عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر کے مجوسیوں سے جزیہ لیا اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف اہل کتاب سے یعنی یہود و نصارہ ہی سے جزیہ نہیں لیا جائے گا بلکہ یہود و نصارہ کے علاوہ دوسرے قوموں سے بھی دوسری قوموں سے بھی جزیہ لیا جائے گا جیسا کہ اس حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر کے مجوسیوں سے جزیہ لیا اور یہ حجر اصل میں احسا کا علاقہ لگتا ہے جو کہ اس زمانے میں احسا کا دارالخلاقہ تھا تو وہاں کے مجوسیوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ لگایا اور ان سے لیا اور اس وقت یہ سب علاقے اس ان سب علاقوں میں یہ لوگ تھے بعد میں پھر اسلام پھیلتا چلا گیا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے اپنے دور خلافت میں یہود السارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دیا اور یہ جزیرہ ان لوگوں سے پاک ہو گیا اخبار اب نے ابھی شعیبت ربی اللہ تعالی عنہم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالد ابن الدی الاقدن دو متل جندل فی ف حاف الم صح الزیہ آسم بن عمر انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اور عثمان ابن ابی سلیمان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دو متل جندل کے رئیس اقیدر کے پاس بھیجا اور ان لوگوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدر کا خون نہیں بہایا بلکہ معاف کر دیا اور جزیہ لینے پر اس سے صلح کر لی اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے او جو دو متل جندل کا رئیس تھا امیر تھا جو کہ نصرانی مذہب پر تھا اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ لیا اور جزیہ پر مصالحت کر لی یہ حدیث اس کتاب کے محقق حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا لیکن شیخ اقبال رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے یہ دو الجندل الجند کہاں ہے یہ دو الجندل اصل میں یہ جوف کا جو منطقت الجوف ہے یہاں سے نارت ویسٹ میں پڑتا ہے یعنی شمال مغرب میں شمال مغرب میں پڑتا ہے سکا کی طرف اس طرف تو یہ وہاں کا ایک جوف کا ایک محافظہ ہے آج بھی اس کا نام متل الجند ہے اس وقت وہاں پر اقیدر نامی امیر تھا رسانی خاندان سے تھا تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ مقرر کیا تھا اس سے پر مصالحت کی تھی اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دیکھیے اسلام کی خوبی کتنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں کا امیر پکڑ کر کے لایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اس کے خون کو نہیں بہایا یہ نہیں کیا کہ وہاں کا امیر ہے ہاں اس کو مار دیا جائے اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جو لوگ نکلے تھے اور کتنی مثالیں ملے گی اور بہت واضح مثال جو ہے سماما بن اسال رضی اللہ تعالی انہوں کی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے نکلے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں نے ان کو بھاپ لیا اور پکڑ کر کے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا بس یہ کہا کہ ان کو مسجد کے کھمبے سے باندھ اور وہ بھی باندھنا کیا ذرا سا رسی سے باندھ دیا گیا یہ نہیں کہ بالکل جکڑ دیا گیا ہو اور اس طرح سے تکلیف کے ساتھ باندھا گیا ہو اور پھر وہاں اس کی ضیافت کی جاتی تھی یا ان کی ضیافت کی جاتی تھی ہر طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس صرف آ کر کے ان سے پوچھتے کہ کیا حال ہے سماما سماما تمہارا کیا حال ہے تو سماما کہتے تھے ان تقتل تقتل دادمن انت و ام تن ایم تن ایم کہ اگر آپ چاہیں مجھے قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دے اس لیے کہ میں ہاں قتل کیے جانے کا حقدار ہوں ایک معنی یہ بیان کیا اور دوسرے ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر آپ قتل کر دیں گے تو ہمارے خون کا بدلہ لینے والے ہماری وہ ہمارے لوگ موجود ہیں اور ہماری قوم موجود ہے دونوں مانا لیکن پہلا مانا زیادہ قریب علماء نے بیان کیا ہے کہ ان کا یہ تھا کہ اگر آپ قتل کرنا چاہیں تو میں قتل کا حقدار ہوں اس لیے کہ آپ کے قتل کے لیے میں نکلا تھا اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو مجھے شکر گزار پائیں گے اور اگر آگے یہ بھی لفظ ہے کہ اگر آپ کو مال چاہیے تو جتنا کہیں آپ مال دے دیں گے مجھے چھوڑ دیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک ان سے یہی پوچھتے رہے تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سابق رام کو حکم دیا کہ ان کو چھوڑ دیجئے چھوڑ دیا کچھ نہیں کہا دیکھیے اتنا عمدہ اخلاق دشمن کے ساتھ جانی دشمن ہم؟ آج دنیا کی کوئی قوم اس طرح سے برتاؤ کرے گی اتنے اونچے اور اعلی اخلاق کا برتاؤ چھوڑ دیا لیکن جو کچھ انہوں نے دیکھا اور جو کچھ اللہ کا کلام مسجد ندوی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے تین نمازوں میں تو خصوصیت کے ساتھ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے مغرب اشار فجر میں چھوڑ دیا تو آگے گئے آگے جا کر کے رہایا غسل کیا اور پھر آ کر کے اسلام قبول کر لیا اور فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر حکم دیں تو ہاں یمامہ سے ایک دانا گندم کا ان قریشیوں کے پاس ہاں نہ آئے روک دو بالکل پابندی لگا دو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقیدر لایا گیا اور پھر جو ہے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اس کا خون نہیں بہایا سلح کر لی جزیا پر اور جزیا کے بہت سارے فوائد ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ دو ملک مسلمان اور غیر مسلم ملک دونوں ملکوں کے درمیان جنگ نہیں ہوگی جنگ نہیں ہوگی اور یہ کہ جزیا اگر ان سے لیا جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت بھی کی جائے گی مسلم حکمراں جو ہے مسلم حکومت ان کی حفاظت بھی کرے گی اس طرح سے بہت سارے فوائد ہیں اور ان کا اور مسلمانوں کا آپس میں آنا جانا ملنا جلنا اس سے بھی اسلام کی تبلیغ مقصد ہے اس سے بھی اسلام کی تبلیغ مقصد ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جزیہ لیا وعن اشربان رحمہ اللہ فی صحیح وبا السّئی معاذ بن جبل الدی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا اور مجھے حکم دیا کہ میں ہر بالغ سے جو مسلمان نہیں ہے چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو عام طور پر یمن میں اہل کتاب تھے جیسا کہ ایک دوسری حدیث مہین نکتا قوم من کتاب فلیق الماۃد شہادت اللہ علیہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجتے وقت محدود بن جبل علی اللہ تعالیٰ کو اور کچھ نصیحتیں کی تھی اس میں سے یہ بھی تھی کہ آپ جو ہے اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں تو اس سے پتا چلا کہ یمن میں جو دوسرے لوگ آباد تھے وہ کتاب تھے اہل کتاب تھے اور اب رہا کا وہ مشہور واقعات کو معلوم ہی ہوگا کہ وہ جو ہے شاہ حبش کی طرف سے یا کس کی طرف سے وہاں پر گورنر تھا اور اس نے جو اپنا چرچ بنایا تھا گرجا گھر چرچ بنایا تھا اس کو جو ہے کسی جو ہے قبیل جرم کے آدمی نے یا کسی عربی نے خانہ کعبہ کے کا احترام کرنے والے شخص نے اس کو گندہ کر دیا تھا تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یمن میں اس وقت جو ہے اہل کتاب آباد تھے تو اب محدود بن جب ندی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو آپ کو حکم دیا کہ وہاں, میں, وہاں جو غیر مسلم یہود و نصارہ ہیں جو بھی ہیں ان میں جو بالغ ہیں بالغ سے مراد کیا جو لغت تک پہنچ گیا اور ظاہر سی بات ہے کوئی بالغ ہوتا ہے تو پھر کام کاج کرنے لگ جاتا ہے کمائی اس کی ہونے لگتی ہے تو اسلامی ملک میں رہنے کی وجہ سے ان سے ایک دینار ایک دینار یا اس ایک دینار کے بدلے معافری نامی کپڑا ان سے میں تو اس سے یہ پتا چلا کہ اہل کتاب ہوں یا دوسرے لوگ ہوں اگر وہ اسلامی سلطنت میں رہتے ہیں تو ان پر ٹیکس لگایا جائے گا ان سے جو ہے ٹیکس وصول کیا جائے گا اور یہ کہ اگر ان کے پاس پیسے نہ ہو تو اس کے برابر کوئی چیز بھی لے جا لی جا سکتی ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں یا جو ان کا کاروبار ہے اور ساتھ ساتھ وہ ایسی چیز ہو جو مسلمانوں کہ کام آئے خری غریبوں اور مشکلوں میں وہ چیل تقسیم کی جا سکے بیت المال رکھ کر کے اخرجح اس حدیث کو ہاں تینوں نے روایت کیا ہے کن تینوں نے روایت کیا ہے اس سے مراد جو ہے اساب سنن میں سے ابن ماجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بقیہ ہیں جی ہاں ابن رحم اللہ ابن ماجا رحمہ اللہ کے علاوہ ہاں دوسرے تیسرے تین لوگ مراد ہیں امام ترمیدی امام ابو داود اور امام نسائی رحم اللہ وساحد ابن حبان الحاکم حدیث صحیح ہے شیخ الحمۃ اللہ علیہ نے صحیح میں اس کو صحیح قرار دیا وعن المزنی رضی اللہ تعالی عنہ علی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الاسلام السلام ولا عائد ابن عام المزنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام بلند ہے اور اسلام کو بلندی نصیب ہوتی ہے اور اسلام پر غلبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے اسلام مغلوب نہیں ہوتا اسلام بلکہ کیا ہوتا ہے غالب ہوتا ہے اور شاہ رحین حدیث نے اس قول کو اس وقت صلاح ادبیہ کے موقع پر ذکر کیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر اہل مکہ سے کچھ دب کر کے مصالحت کی تو باد صاحبہ نے کچھ اعتراض کیا اور ان کو ایسا لگا کہ گویا کہ ہم ذلت قبول کر رہے ہیں کمتری قبول کر رہے ہیں مغلوب ہو رہے ہیں تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور ان کو تسلی دی کہ اسلام غالب ہوگا مغلوب نہیں ہوگا اور الحمد اسلام آج بھی غالب ہے الحمدللہ اسلام آج بھی غالب ہے مغلوب نہیں ہے آپ دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تمام ملکوں کا جائزہ لیں جس قدر تیزی کے ساتھ لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں اس قدر دوسرے مذہب کو قبول نہیں کر رہے ہیں باوجود کے اسلام کے خلاف جس قدر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس قدر کسی اور دین کو بدنام کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا بلکہ کیا ہی نہیں جاتا اگر سچ پوچھئے تو لیکن اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہیں ارحابی دین کہا جاتا ہے کبھی قتل و غارت گری والا دین اس کو بتایا جاتا ہے کہیں حقوق السواں عورتوں کے حقوق کو لے کر کے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہیں اسلامی حدود حدود شرعیہ کے کو لے کر کے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے اور اس طرح کے بے شمار حق دشمن استعمال کر رہے ہیں اور میڈیا کا خوب خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں اور میڈیا اصل میں انہیں کے ہاتھوں میں ہے لیکن ان سب کے باوجود بھی آپ دیکھیں وہاں جہاں اسلام کی دشمنی پنپتی ہے اور پیدا ہوتی ہے اور جہاں سے پوری دنیا میں اسلام کی دشمنی سپلائی کی جاتی ہے وہاں کا حال وہاں کا حال ہاں کہ کتنی تیزی کے ساتھ لوگ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ مساجد کا حال بھی آپ دیکھ رہے کہ الحمد للہ ہاں ان ملکوں میں مسجدیں مسجدوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے کیوں اس لیے کہ اسلام کی خوبی ہی یہ ہے اسلام کی حقانیت یہی اسلام ایک فطری دین ہے اسلام فطرت کی طرف بلاتا ہے اسلام فطری دین ہے اگر کسی کے اندر بھی ذرا بھی سوچ ہے سمجھ ہے اور وہ فطرت پر باقی ہے اس کی فطرت شرک اور سے گندلی نہیں ہوئی ہے خراب نہیں ہوئی ہے تو اسلام کے بارے میں اگر ذرا سی بھی اس کو معلومات ہوگی کچھ مفید باتیں پہنچیں گی تو انشاءاللہ اللہ تبارک وطالعہ جو ہے وہ قبول کر لے گا اور کتنے سارے واقعات اس, اس دور میں بھی آپ دیکھ لیں جبکہ جو ہے اسلام کو ایک مجبور اور کمزور مقہور ترین دین پیش کیا دی بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو دنیا کی رضیلا اور ذلیل قوم بنا کر کے میڈیا پیش کرتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی الحمد اسلام کی حکامیت لوگوں کے سامنے کھلتی چلی جا رہی ہے اور اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں تو اسلام کے بارے میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہاں ارسلہ رسول بلہدا ودین الحق لیوہ الدین کلی وہی ہے وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق دے کر کے بھیجا ہدایت دے کر کے بھیجا کیوں لیو بہراہو عالدین کلی تاکہ تمام دنیا کے دینوں پر اس اسلام کو غالب کر دے آگے فرمایا وڑو مشرقون ایک جگہ فرمایا وہ لوگ کری حل کافر چاہے کہ کافر اور مشرک اس کو ناپسند کریں ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام ہوں اسلام غالب ہو کر کے رہے گا اور ایک حدیث اور ہے ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ زوالی الارض کہ اللہ تبارک وطالعہ نے زمین کو میرے لیے جو ہے سکوڑ دیا ہاں مختصر کر دیا اور میری میرا یہ دین زمین کے اس خطے تک پہنچے گا جہاں تک زمین کا حصہ میرے لیے سکوڑ دیا گیا میرے لیے مختصر کیا گیا سمیٹ دیا گیا اور یہ دین یہ دین ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر کے رہے گا لائبکا اللہ ادخل اللہ حاض الدین اللہ ادخل اللہ فی حاضین اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی چاہے کچا مکان ہو یا یہ کہ جو ہے جو ہے اون اور اس کا بنا ہوا مکان یعنی ہر کچا پکا ہر پھوس کے مکان میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دین داخل کرے گا عزت والے اس کو عزت سے لیں گے اور جو لوگ اس کو عزت سے نہیں لیں گے ان کو زلیر کر کے یہ دین ان کے گھر میں داخل ہو جائے گا آج دیکھ لیجیے دعات کے ذریعے سے کتابوں کے ذریعے سے کیسٹوں کے ذریعے سے سیڈیوں کے ذریعے سے ٹی وی چینلوں کے ذریعے سے ہر پکے کچے پکے مکان میں اسلام داخل ہو گیا اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے چاہے جس انداز سے پہنچی ہو پہنچ چکی ہے ہاں؟ اور ایک حدیث ہے کہ اسی اسی حدیث میں ہے کہ ان نہ ہاں اس روئے زمین میں جہاں جہاں بھی دن رات ہوتی وہاں وہاں تک یہ دین پہنچے گا کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی الحمد آج وسائل ایسے ہیں کہ ہر جگہ پہنچ گیا افریقہ کے صحراؤں میں اور جنگلات میں اسلام پہنچ چکا ہے الحمد تو یہ دین جو ہے غالب ہوگا اور مغلوب نہیں ہوگا اور صلاح دیبیہ کے موقع پر جس طرح سے مسلمانوں نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی اس کا جو ہے صاحب اکرام کو اس کا راز بعد میں معلوم ہوا اس صلح کے وقت ایک شک یہ بھی تھی شاید آگے وہ حدیث آئے گی کہ اگر کافروں کی طرف سے کوئی آدمی بھاگ کر کے ہمارے یہاں آئے گا تو ہم اس کو مسلمان اس کو لوٹا دیں گے ظاہر سی بات کافروں کی طرف سے بھاگ کر کے مسلمان مسلمانوں کے ساتھ جو ملے گا وہ مسلمان ہو کر کے آئے گا اور مسلمانوں کا کوئی آدمی کافروں کے پاس بھاگ کے جائے گا تو مسلم... کافر اس کو نہیں لوٹائیں گے ظاہری طور پر مسلمانوں نے سمجھا یہ کیسی بات ان کے آدمی کو ہم لوٹا دیں گے ہمارے آدمی کو نو... نہیں لوٹائے گا اللہ کے رسول سلاسل میں فرمایا کہ جو ہمارا ہوگا وہ ان کے پاس جائے گا ہی کیوں جو سچا پکا مسلمان ہوگا وہ ان کے ساتھ جا کے کیوں ملے گا اور جہاں تک ان کا کوئی آدمی ہمارے پاس آئے گا اور ہم لوٹائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کا ہاں وجود وہاں پر ہے وہ ایک نہیں ایک سے نہیں دو اس طرح سے بڑھتے چلے جائیں گے تو ہماری دعوت کامیاب رہے گی بہرحال اس کا بہت فائدہ ہوا اسلام الدویہ کا ہاں اس کو فتح مبین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب بتایا اس کو ان فتح اللہ کا فتح مبینہ ہاں اسی کو فتح مبین قرار دیا فتح بعد ہوا دو سالوں کے بعد ایک سے سا, ایک سال کے بعد, ایک سا, دو سالوں کے بعد جب جو ہے انہوں نے سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا جبکہ صلاح دیبیہ جو ہے سن چھ ہجری میں ہوئی تھی وہاں نبی ہو رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث جو ابھی پڑھی گئی اسلام اللہ یہ دارا کی روایت ہے اور یہ حسن روایت ہے وہاں نبی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تریقن پرو روا مسلم اب حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاک فرمایا کہ یہود نصارات سے سلام میں پہل نہ کرو ابتدا نہ کرو یعنی یہود السارہ سے پہلے تم سلام نہ کرو اور اگر وہ سلام تو हाँ? تو والم کہ اگر السلام علیکم کہتے ہیں تو صرف آپ علیہ کہہ دیجئے हाँ? اور اگر السلام علیکم کہتے ہیں تب بھی وہ ہی کہیے ان کو تو ان کے سلام کا اور ان کے ان کی بدوا کا معاملہ انہی پر لوٹ جائے گا اور اگر وہ مختلف دوسرے الفاظ میں سلام کرے اگر شرکیہ نہ ہو تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن اگر شرکیہ ہو ہاں تو اس کو آپ جو ہے کسی اور لفظے میں ہاں بھائی کیا حال ہے اور کیسے ہیں اچھے ہیں اس طرح سے ہاں وہ کر دیں آپ جو ہے ان کو اس طرح سے ان کے سلام کا جواب ان کے لفظوں میں نہ دیں اور اللہ کے رسول صلی نشاد فرمایا کہ اگر راستے میں کوئی مل جائے تو ہاں اس کو مجبور کرو کہ وہ ہاں ہاں کیا کہتے ہیں سمٹ کر کے نکلنے پر مجبور ہو جائے یعنی اس کا راستہ تنگ کر دو کیوں اس میں کوئی یہ کہے گا کہ اس میں اسلام نے دیکھیے کتنا جبر سکھایا ہے مسلمانوں کو زبردستی اگر کوئی راستے میں بھی جا رہا ہو ہاں یہودی اور نصرانی تو اس کو جو ہے ہاں تنگ کر دو اور اس کا اس کا راستہ جو ہے تنگ کر دو اس کو تنگی کے ساتھ جو ہے نکلنے پر مجبور کر دو تو دیکھیے اصل میں اگر اللہ تعالی کے نظام کے حساب سے دیکھا جائے تو غیر مسلم کو یعنی جو مسلمان نہ ہو ظاہر سے بات ہے جو مسلمان نہیں ہوگا وہ اللہ کی نعمتیں کھانے کے باوجود اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود باوجود ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے باوجود ہے کہ اس کے لیے ساری کائنات بنائی ہے اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کو تو اس زمین پر زندہ رہنے کا ہی حق نہیں ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی اور اس امت کو قیامت تک باقی رکھنے کا فیصلہ نہ ہوتا تو اللہ تبارک وطالعہ پچھلی قوموں کی طرح سے ایمان نہ لانے والوں کو مٹا دیتا جیسا کہ نول علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ ایمان نہیں لے آئے ختم کر دیئے گئے حود علی السلاۃ اسلام کی قوم کے جو لوگ ایمان نہیں لے آئے ختم کر دیے گئے اور نور علیسلاسلام کی کے طوفان کی کہانی تو بہت ساری کتابوں میں موجود ہے تورات, تورات اور انجیل وغیرہ کے اندر تو موجود ہی ہے دوسری اور کتابوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اشارات کچھ اس طرح سے ملتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے ورنہ تو کیا کہتے ہیں اسی زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام مکمل ہوا اسلام پھیل گیا تو باقی جو لوگ تھے وہ ان کا کیا معاملہ ہاں دوسرے نبیوں کے یہاں تو کیا ہوا کہ باقی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ مٹا دیے گئے وہ مٹا دیے گئے اگر کچھ نام و نشان کچھ باقی ہے تو یہود و رسارا کا باقی ہے بس تو یہ لوگ بھی جینے کا حق نہیں رکھتے اللہ تعالی کی نظر میں تو ان کو ان کا راستہ تنگ کرنے کا مطلب یہ ہے تاکہ وہ سر اٹھا کر کے نہ چلے اور اپنی کم کمتری محسوس کرے اور اسلام کی برتری کو سمجھ میں آئے آئے کہ اگر آدمی مسلمان ہوگا تو اس کو عزت ملے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہ عزت نصیب فرمائے جو کسی زبانے میں تھی آج مسلمان اپنے کرتوت اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہاں اپنے برے اعمال کی وجہ سے آج یہ وقت دیکھ رہے ہیں ورنہ تو مسلمان مومن مومن کو تو اللہ تعالیٰ نے عزت دینے کا وعدہ کیا ہے ولاح وَلَا زنوان تم اللہ ان کو تم مومنی کمزور نہ پڑو غم نہ کرو تم ہی سر بلند رہو گے تم ہی اونچے رہو گے تمہیں ہی عروج ملے گا شرط ہے کہ تم مومن بن کر کے رہے تو حالات اصل میں کیوں بدلے ہیں وہ ہمارے اپنی ہماری اپنی بدامالیوں کی وجہ سے ہمارے اپنے برے کرتوت کی وجہ سے اور اس برے کرتوت میں یا ان بدامالیوں میں رعا عام مسلمان اور حکمراں دونوں شامل ہیں علام عمر رحم اللہ سب شامل ہیں سب اس کے قصور وار ہیں شخصی طور پر ہر شخص سے اپنی اپنے بارے میں فکر کرے اور پھر ملکی سطح پر ہاں ملکوں کی سطح پر جو اسلامی حکمران ہیں ان کو ان کا بھی قصور ہے ان کو بھی ہاں اس بارے میں اسلام کی طرف ان کو لوٹنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سوائے ان کے چند لوگ ہیں گنے چنے بل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں صحیح اس پر قائم ہو اور نہ تو باقی سب کا حال اللہ, اللہ سب لوگ جانتے ہیں کہ کن کن عقائد اور کن کن منہج کے وہ کیا کہتے ہیں دعوے دار ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے وان المسور ابن مخرم رضی اللہ تعالی عنہ امروانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خراج عام الحدیح فذكر الحديث بطوله وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين ويامن فيها الناس ويقفوا بعضهم عن بعض اخرجه ابو داود واصله في البخاري الحديث صحيح اور صلح حج الهديبيه كواقعه البخاري وغيره كمان مسلم بعضهم من حديث انس وفيه أن من جاء منكم لم نرده عليكم مشور ابن مقرمہ اور مروان روایت کرتے رضی اللہ عنہم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیبیہ کے سال نکلے یعنی سنچے ہجری میں اور خودیبیہ جو ہے مکہ سے مکہ سے تقریباً پندرہ کلومیٹر پر ہے مکہ سے تقریباً پندرہ کلومیٹر پر ہدبیا ایک جگہ کا نام ہے اور یہ ہدیبیہ جو ہے یہ حدود حرم سے باہر ہے حدود حرم سے باہر ہے اور حدود حرم کے کئی مقامات ہیں جیسے تنعیم ہے جہاں مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بنی ہے جے جی رانا ہے اور اسی طرح سے یہ خدویہ ہے اور ایک دو جگہ اور ایسی ہے جو مشہور ہیں جو حدود حرم کہلاتی ہیں کہ اس کے بعد حرم کی حدود ختم ہے تو خدویہ نامی مقام پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی غرض سے ذنقادہ میں نکلے ہوئے تھے تقریبا صاحب اکرام کی تعداد با اختلاق روایت چودہ سے لے کر کے تقریباً سترہ سو مسلمان تھے عمرہ کرنا چاہتے تھے لیکن خدویہ نامی مقام پر کافروں نے ان کو روک لیا اور کہا کہ ہم عمرہ آپ لوگوں کو نہیں کرنے دیں گے لمبا واقعہ ہے آپ اس میں جو ہے کئی لوگ آئے لیکن آخر میں سہیل ابن نے کو بھیجا مکہ والوں نے تو سہیل ابن عمر کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک پال لیا کہ یہ سہیل ہیں ان کا نام کیا ہے سہل سہیل معنی آسانی پیدا کرنے والا تو نیک پال لیا اور فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ اب آسانی پیدا کرے گا سلح ہو جائے گی چنانچہ سلح کے بند میں ایک یہ بھی لکھا, لکھا گیا کہ یہ وہ سلح ہے جو محمد بن عبداللہ نے یعنی محمد الرسول اللہ نے سہیل بن عامر سے مصالحت کی ہے کہ دس سالوں تک جنگ بند رہے گی اب اس میں ایک واقعہ اور پیش آیا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ یا جو لکھنے والے تھے انہوں نے محمد الرسول اللہ لکھا تو سہیل بن آمرے نے اعتراض کیا کہ اگر یا ان کے ان کے ساتھ جو لوگ آنے والے آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اگر ہم رسول اللہ مان ہی لیتے تو ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ ہی نہ ہوتی تو آپ جو ہیں محمد رسول اللہ نہ لکھئے محمد بن عبداللہ لکھئے اس کو مٹائیے تو لکھنے والے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا میں نہیں مٹاؤں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ غالبن تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ دکھاؤ کہاں رسول اللہ لکھا ہوا میں مٹا دیتا ہوں. اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جاننے والے ہاں علم غیب نہیں تھا آپ کو اور دوسری بات یہ کہ آپ ان پڑھ تھے نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے ہاں؟ امید ہے یہ آپ کا موجوزہ ہے تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی دس سال جنگ مندی پر اور یہ کہ لوگ اس میں امن و امان کے ساتھ رہیں گے طرفین دونوں طرف کے لوگ یعنی کہ مسلمانوں میں کہ مسلمان ادھر جا سکتے ہیں مکہ کے لوگ کافر لوگ ادھر آ سکتے ہیں اور وہ کف باد من بعد اور بعض باز, باز سے اپنا ہاتھ روک کے رکھیں گے یعنی قتل نہیں کریں گے یہ مصالحات ہوئی تھی یہ سلن نبی داود کے الفاظ ہیں یا اصلی اس کی بخاری میں ہے صحیح مسلم کے اندر حضرت عنص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض الفاظ اس طرح سے ہیں اس میں ایک بھی چیز تھی جس کا بھی میں نے اشارہ کیا کہ تم میں سے جو بھی ہمارے پاس آ جائے گا ہم اس کو نہیں لوٹائیں گے اور ہمارا کوئی آدمی تمہارے پاس آئے گا تو تم کو لوٹانا پڑے گا تو لوگوں نے کہا کہ ہم لکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھیں تو نبی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں لکھو ہم تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم میں سے چلا جائے گا ان کے پاس چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم سے دور کر دیا وہ ہمارا تھا ہی نہیں کہ یہاں رہے وہ ہمارا آدمی ان کے پاس کیوں جائے گا اور جو ان میں سے ہمارے پاس آ جائے گا ہم کو اس کو لوٹا دیں گے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بعد میں آسانی پیدا کرے گا کوئی راستہ نکالے گا اور آئین صلح کے وقت ایک صحابی کیا نام تھا ایک صحابی جو ہے آئند صلح کے وقت جو ہے زنجیر میں جکڑے ہوئے زنجیر وغیرہ توڑا کر کے بھاگ آئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کہا جبکہ کے بند لکھے جا چکے تھے یہ سب لکھا جا چکا تھا تو بالکل سامنے آ گئے وہ اور زنجیر میں جکڑے ہوئے بالکل سے اور کہا کہ یہ دیکھیے یہ حالت بنا دیئے کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے لوٹا دیں گے لوگوں پاس کے حوالے کر دیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم صلاح ہو چکی ہے اور اس پر فیصلہ ہو چکا ہے لہذا ہاں ہم آپ کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تمام مسلمانوں کو تکلیف ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو خاص کر کے ناراض ہوئے کہ کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پر نہیں ہیں ہاں ہم لوگ جو ہے حق پر نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور اس کا سب کچھ بعد میں جو ہے اچھے اس کے نتائج برآمد ہوئے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 معاہد کو قتل کر دے جس کسی نے کسی معاہد کو یعنی ایسے شخص کو جس کے ساتھ مسلمانوں کا عہد ہوا ہے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا یعنی مسلمانوں, مسلمانوں نے گویا کہ اس کو پناہ دی ہے اس سے معاہدہ ہوا ہے جس کسی نے ایسے شخص کو قتل کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا جبکہ اس کی خوشبو چالیس سال کی دوری سے محسوس کی جائے گی یعنی اتنا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا تو اس سے یہ پتا چلا کہ دیکھیے اسلام نے معاہدے کی کتنی پاسداری کی ہے اور یہ کہ جس کے ساتھ معاہدہ ہو جائے پھر اس معاہدے کو توڑنے والے پر کتنی سختی کا معاملہ کیا ہے اور اگر کوئی شخص سے معاہد کو قتل کر دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا جنت میں نہیں داخل ہوگا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا ہاں ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور سنتے چلیں اہل سنا جماع کا یہ موقف ہے کہ شرک کے علاوہ اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے کوئی انسان مر گیا ہے تو وہ ایک نہ ایک وقت اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا بہت سارے لوگوں کی سفارشیں ہوں گی فرشتوں کی نبیوں کی رشتے داروں کی یہاں تک کہ جب سب کی سفارشیں ختم ہو جائیں گی اللہ کے رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ جاؤ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی جنت سے نکال لو نکال لیں گے سب لوگ جہنم سے نکال لو اور جنت میں داخل کر دو تو سب کی جب سفارشیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ سب کی سفارشیں ختم ہو گئی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے ایک ایک لپ بھر کر کے پھر اور جہنمیوں کو نکالے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا وہ لوگ بھی جو ہے اللہ کے اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے تو اس طرح کی جو حدیثیں آتی ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا فلا جنت میں نہیں داخل ہوگا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا اس طرح کی جو حدیثیں ہیں یہ بطور وعید ہیں بطور وعید ہیں بطور دھمکی ہے اب کیونکہ وعدہ وعدے والی بھی آئے ہیں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان اللہ کبھی وہ اکثر و مادو نہ ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ہرگز نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرکی کیا جائے اور شرکی کے گناہ کہ جتنے بھی گنا ہوں گے اللہ معاف کر دے گا تو شر کے کو دنیا میں اگر کسی نے زندہ رہتے ہوئے معافی مانگ لی ہے تو وہ معاف ہو جائے گا لیکن شیر کے پر اگر کسی کی موت آ گئی ہے تو پھر نہیں معاف ہوگا وہ تو یہ, آیت، یہ حدیث کس میں، کن احادیث میں سے ہے وعید والی احادیث میں ہے کیونکہ تمام نصوص کو جب جمع کرتے ہیں حدیث اور قرآن کی آیات کو اور حدیثوں کو جمع کرتے ہیں تو ان سے کیا پتہ چلتا ہے ہاں؟ کہ اس طرح کی حدیثیں جو ہے وہ وعید کے لیے ہے دھمکی کے لیے ہے ڈرانے کے لیے ٹھیک ہے کوئی نہ کہے کہ یہ ٹکراؤ ہو رہا ہے اسی وجہ سے گمراہ فرقوں میں خوارج اور معتضلا نے اس طرح کی احادیث سے بہت زبردست دھوکہ کھایا ہے خوارج کہتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کا ارتقاب کرتے ہوئے مر گئے اور توبہ نہیں کی تو وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہ گا متضلا بھی یہی کہتے ہیں متضلا بھی کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا جبکہ دوسری آیات اور دوسری حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہاں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ وعید والی آیتیں اور حدیث ہیں اور یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت پر ہے جیسا کہ ایک ملال اقبر شرکا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے شرکی کے علاوہ سارے گناہوں کو اللہ کی مشیت پر رکھا جائے گا شرکی کے معاف فرما دے گا دو تین حدیثیں اور رہ گئی ہیں بس تھوڑا سا وقت لیں گے پانچ منٹ باب سبقی والرمی مقابلے کی دوڑ اور تیر اندازی کا بیان یعنی اسلام میں کیا اس بات کی گنجائش ہے کہ مقابلہ کروایا جائے اور تیر اندازی میں مقابلہ ہو دوڑ کا مقابلہ ہو اس بات کا بیان ہے علیم نحمر نبی اللہ تعالیٰ عنہما قال سابقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم التي قد اللہ من حیفہ من الحفیہ وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان من عمر في من سابق متفق عليه وزاد البخاري قال السوفيان من الحثياء إلى ثنية الوداع خمسة عميال أو ستة ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ويانا فرماته لكن رسول صلى الله عليه وسلم ان گھوڑوں کے درمیان دوڑ کا مقابلہ کروایا جو گھوڑے تدمیر کر دیے گئے تھے کہاں سے کہاں تک مقام حفیہ سے فنیت الودا تک یہ مدینے کے باہر کی جگہیں ہیں اور فنیت الودا اور حفیہ کے درمیان جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ہے سفیان کا قول ہے کہ پانچ میل یا 6 میل کا جو ہے ڈسٹینس تھا پانچ چھ میل کا مطلب یہ کہ 6 میل ہے تو نو کلومیٹر ایک میل ڈیڑھ کلو کا ہوتا ہے تو کوئی نو دس کلو کے درمیان ان گھوڑوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کا مقابلہ کروایا جن گھوڑوں کی تدمیر کر دی گئی تھی تدمیر کی ان گھوڑوں کو کرتے کہتے ہیں یعنی تدمیر کا عمل کیا ہے وہ عمل یہ ہے کہ پہلے گھوڑوں کو خوب اچھی غذا دے کر کے خوب دانا چارہ اچھی اچھی چیزیں دے کر کے خوب گھوڑے کو کیا ہے خوب موٹا کیا جاتا اور پھر دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے جو ہے اس کی خوراک گھٹاتے گھٹاتے اور اس کو خوب دوڑاتے دوڑاتے میدان میں اس کو پھر کیا, کیا جاتا ہے بالکل مضبوط اور طاقتور کر دیا جاتا ہے کہ اس کے جو گوشت کیا ہوتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور طاقتور ہو جاتا ہے اور بدن اس کا چھیرا ہو جاتا ہے جس سے جس سے کہ وہ خوب اچھی طرح سے دوڑ سکتا تو ایسے گھوڑوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حفیہ سے سنیت الوداع تک دوڑ کا مقابلہ کروایا یعنی نو دس کلومیٹر کا مقابلہ کروایا اور جو اس طرح کے گھوڑے نہیں تھے ان کا بھی مقابلہ کروایا سنیت الوداع سے مسجد ذرائع تک جس کے درمیان ایک میل کا فاصلہ ہے یعنی ڈیڑھ کلو ڈیڑھ دو کلومیٹر کا مسابقہ اور وہ کروایا تو اس طرح سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے اندر جہادی تیاری کے لیے اور دشمنوں سے مقابلے کے لیے اس طرح کی تیاریاں کی جا سکتی ہیں اور ان کو کرنا چاہیے اسلام نے اس کی اجازت دی ہے اور یاد رہے کہ ان سب کا مطلب مقصد کیا ہے کہ اللہ کا دین پھیلے اللہ کے دین کے پھیلنے میں رکاوٹ نہ آئے کسی کا خون بہانے بہانہ مقصد اسلام کا نہیں وندی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و فقبل فلغا فلغایا رواہ احمد وابو داؤد الصاہ ابن حبان اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے درمیان دوڑ کا مقابلہ کروایا اور نوجوان گھوڑوں کو جو ہے ان, کی ان کا فاصلہ ذرا زیادہ رکھا اور زیادہ رکھا نوجوان گھوڑے کے لیے مسافت کو فاصلے کو جیسا کہ ابھی پیچھے حدیث گزر چکی ہے نوجوان یعنی طاقتور گھوڑے جو ہیں خوب طاقتور گھوڑے تزمیر کیے ہوئے گھوڑے جو ہیں ان کے درمیان زیادہ مسافت رکھوا ہے تاکہ پتہ چل سکے یہاں کہ چونکہ طاقتور ہوتے ہیں اور اندازہ بھی ہو جائے کہ کتنی ان کے اندر کیپیسٹی ہے دوڑنے بھاگنے کی وان ابھی ہو رہے تردی اللہ تعالیٰ عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سبق الا فی خفن او, نصل او حافر عما محمد وصلا وسلمبان الحدیث و حسد. ابو حرت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزوں کے علاوہ یعنی اونٹ اور تیر اور گھوڑوں کے علاوہ دوسری چیزوں میں مقابلہ آرائی نہیں ہے یعنی انعام کے لیے انعام کے لیے انعام جیتنے کے لیے ان تین چیزوں کے علاوہ کن تین چیزوں میں اونٹ گھوڑا اور اسی طرح سے تیر اندازی ان کے علاوہ اور کسی چیز میں جو ہے انعام جیتنے کے لیے مقابلہ نہیں کرایا جا سکتا ہے انعام جیتنے کے لیے یعنی کہ یہ انعام جو ہے وہ حاکم کی طرف سے ہو یا کسی تیسری تھرڈ پارٹی کی طرف سے ہو جس میں مسابقہ کرنے والے اور مقابلہ کرنے والوں کا پیسہ نہ لگا ہو کوئی تھرڈ پارٹی کروا رہی ہو ورنہ تو اگر مقابلہ کرانے والے ہی آپس میں پیسہ جمع کر کے اگر انعام جیتے آپس میں تو یہ کیا ہو جائے گا جوا ہو جائے گا اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ان تین چیزوں کے علاوہ اور چیزوں میں یا ان تین چیزوں کے ساتھ جو چیز شامل ہو سکتی ہیں ان تین چیزوں کے علاوہ ان چیزوں میں کون کون چیز شامل ہو سکتی ہے اونٹ اور جو ہے گھوڑے میں آج کل کی جو ہے آج کل کی جو سواریاں ہیں فلائٹ اور جنگی جہازوں تک سب شامل ہو جائیں گے اس میں اور تیر اندازی میں گولی کی نشانی اور توپ اور میزائل سب شامل ہو جائیں گے سمجھ تو اس طرح سے ان تین چیزوں کے علاوہ دوسری اور چیزوں میں مقابلہ شرطیاں مقابلہ جائز نہیں اور اگر نقصان ہو تو ایسے بھی مقابلہ جائز نہیں جیسے انعامی مقابلہ لاٹری نہیں کبوتر بازی مرغ بازی اور بھی کیا کیا بازیاں ہوتی ہیں تمام جانوروں کو لڑاتے ہیں ہاں بیلوں کی لڑائی اور تمام چیزیں اس طرح کی چیزیں ہیں اور کھیل کود کو بھی اگر شامل کر لیں تو بہت بڑی سٹے بازی ہوتی ہے جوا بازی ان کے بیچ میں ہوتی ہے تو یہ سب ساری چیزیں جائز نہیں ہیں ہاں ان چیزوں کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ مسلمان تیار رہے صلیف اللہ کے صلی فرسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے دو گھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا داخل کر دیا یعنی دو گھوڑوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے تیسرا آدمی بیچ میں مساوتے کے لیے گھوڑ دوڑ کے لیے جو ہے شامل کر دیا اپنا گھوڑا شامل کر دیا تو اگر اس کو یقین ہو کہ دو گھوڑوں کے درمیان ہو سکتا ہے کہ اس کا گھوڑا پیچھے رہ جائے تو وہ شریک ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کو یقین ہے کہ جو دو گھوڑے دوڑ رہے ہیں اب دوڑنے کے بیچ میں داخل کیا ہے پہلے سے نہیں تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ ان دونوں گھوڑوں کی رفتار کیا ہے چال کیا ہے جیتیں گے کہ نہیں تو جس کو یہ اندازہ ہو یہ یقین ہو کی میرا گھوڑا آگے نکل جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ اس مقابلے میں شریک نہ ہو یہ جوا ہو جائے گا وعن ابن عامر رضی اللہ تعالی نے قال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول و عید الحمد سطعۃ الخیل آخری آئے تک ترحب ربی عد اللہ و ادوقم کے دشمنوں کے لیے اپنی طاقت کو تیار رکھو اور اسی طرح سے گھوڑوں کو بھی تیار رکھو جس سے توبون ابھی آدو اللہ و آدو وکم آ? اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو تم ڈرا سکو بھگا سکو خوف میں ڈال سکو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو آج لفظ ارحاب ہے قرآن کی اسی آیت سے کو لے کر کے ان لوگوں نے یہ ترہبنا لفظ ارہبا یوربو ارحاب سے ترہبونا بنایا گیا ہے تو اسی لفظ کو اس مبارک لفظ کو آج کتنے برے معنی میں اس کو جو ہے استعمال کر لیا گیا دہشت گردی کو ارحاب کہا جاتا تو اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے تیاری رکھو تاکہ تم جو ہے اپنے گھوڑوں کو اپنے اپنی طاقت کو ہر طرح کی طاقت کو اس زمانے کے ہر ہر زمانے کی جو طاقتیں ہو وہ تیار رکھو تاکہ جو ہے تم دشمن کو خوف دلا سکو اور دشمن کے دلوں میں روب ڈال سکو اسی آیت کو لے کر کے ان لوگوں نے جو ہے اسلام کے اوپر لے جا کر کے فٹ کر دیا اور اسلام کو ارحابی مذہب قرار دیا ہاں جبکہ بڑے بڑے اراوی ہیں دنیا میں دنیا جانتی ہے کہ کون اراوی ہے کون مسلمان تو آج کا مسلمان تو آج کا بڑا مجبور ہے مسلمان آج کا مجبور ہے हा? یہ کہاں ارحاب ارحاب جانتا ہے اور کہاں یہ ارہاب کرتا ہے हा? اس کے پاس ایمان کی دولت اس نے کھو دی हा? تو اس کے اندر اب طاقت قوت اور ہمت ختم ہو گئی ہے हा? اگر واقعی طور پر اگر مسلمان مسلمان بن جائے مومن مومن بن جائے تب دیکھیے دنیا کا نقشہ کیسے بدلتا ہے ایمان کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے دین کی طرف آنے کی ضرورت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھ کر کے پھر فرمایا القوت ارن سنو اصل قوت جو ہے وہ تیر ہے اصل قوت تیر اندازی ہے اصل قوت تیر, ہے, اصل قوت تیر ہے تین بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور آج کی آج کی روشنی میں آج کے دور میں آپ اس حدیث کو فٹ کریں کہ ساری لڑائی تو اسی سے ہو رہی ہے رمی مانے کیا ہوتا ہے تیر اندازی رمی رمی مانے مارنا دور سے نشانہ لگانا हा? تو اب آپ دیکھ لیں کہ آج کی پوری لڑائی اسی پر منحصر ہے اسی پر ڈپینڈ ہے اسی رمیہ پر پوری لڑائی منحصر ہے گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ابھارا ہے کہ یہ والی طاقت تیار کرو हा? جو بھی جیسی بھی ہو یہ والی طاقت تیار کرو کیونکہ اب وہ زمانہ آمنے سامنے کہ جنگ کا اور مقابلہ آرائی کا اور بہادری کا ختم ہو چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کا شعور عطا فرمائے صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے دین پر عمل کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم محمد یہاں سے ایک نیا باب کتاب عطمہ اور اس طرح کے ابواب شروع ہوں گے انشاءاللہ اس طرح کی کتاب اور درشکوں ان شاء اللہ کیا جائے گا آگے تک اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وبین محمد علی وسابد مین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ